ہر بات میں مطلب علما ضروری ہیں ان سے رابطہ ضروری ہے مسئلہ پوچھنا ضروری ہے صرف پتھرے آ جاتے ہیں تو مطلب اتنا کیوں کمپلیکیٹڈ کیا جا رہا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ علما کیوں مداخلت کریں جی الٹیمیٹلی سوال یہ ہوتا ہے کہ دین کیوں مداخلت کریں علماء نے اپنا نہیں کچھ بیان کرنا انہوں نے دین کا حکم بیان کرنا لہذا جو اصل وہاں پر کوئی انٹرفیئرنس ہے یا کوئی حکم ہے وہ علماء کا نہیں ہے وہ دین کا ہے دوسری بات کہ ایک شہ کے بہت سارے پہلو ہوتے ہیں اور ہر ہر پہلو کے اندر دین آپ کو کوئی حکم نہیں دیتا جیسے پائلٹ جہاز چلاتا ہے اس میں کیسے اڑانا ہے اس کو کس بیس پہ سلیکٹ کیا جائے دین اس کے بارے میں جو ہے نا وہ کوئی حکم نہیں دیتا لیکن اس کی سلیکشن کے اوپر دین کا ایک حکم ضرور ہوگا کہ بھئی اس نے اپنی فنی تربیت صحیح طریقے سے حاصل کی ہو کر چکا ہو نہ اہل نہ ہو اس کی ٹریننگ علماء چیک تو نہیں کریں گے نا ٹریننگ اس کی نہیں چیک کریں گے ہاں جو اس کی چیکنگ کرنے والے ان کو یہ کہا جائے گا کہ یار رشوت لے کے اس کو پائلٹ نہیں بنا دے گا ورنہ جہاز ڈبو دے گا تباہ کر دے گا یہ ایک بات دوسری بات یہ پائلٹ نے جہاز اڑانا ہے اس پورے اس کے ڈیوریشن کے اندر نماز آئے گی یا نہیں آئے گی نماز آئے گی موسمی نماز آئے گی جب نماز آئے گی تو اب شریعت کا یہ حکم اس کی طرح متوجہ ہوگا کہ اس نے نماز کیسے پڑھنی ہے دوسرا اس کے ساتھ وہ متعلق ہو جائے گا کہ اب یہ شریع اعتبار سے مسافر بنتا ہے تو جو مسافرت کے احکام ہے اس پر قربانی کے احکام اس پر جمعے کے احکام اس کے لیے نماز کے قصر کے احکام لیکن وہ آٹھ سو پچیس کلو کی سپیڈ سے چلائے یا آٹھ ہزار پچیس کلو کی اسپیڈ سے چلائے شریعت اس پر نہیں کچھ گئے ٹھیک ہے لیکن چونکہ اس کے اس معاملے کے ساتھ بہت ساری دیگر چیزیں بھی متعلق ہوتی ہیں है, है, تو شریعت ان کے اعتبار سے احکام داخل کرے گی ہم آ کنسٹرکشن کی طرف جی کنسٹرکشن کے بہت سارے احکام ہیں جن کے بارے میں شریعت کچھ نہیں کہے گی جگہ پہ قبضہ کر کے بنائی ہے تو اب شریعت کا حکم متوجہ ہو جائے گا کہ یہ بلڈنگ نیچے سے اوپر تک غلط ہے کیونکہ قبضے کی جگہ پہ لیکن دیگر بہت ساری چیزیں اس کے ساتھ ملیں گی اس کی اس کے اس بلڈنگ کی وجہ سے اس کے پڑوسیوں کو تکلیف ہے ان کی ہوا اور روشن رکتی ہے تو اب شریعت کے حاقام یہاں پر آ جائیں گے آپ اس کو تھوڑا سا میں دوسرے انداز میں عرض کروں اگر آپ لفظ شریعت کی جگہ آپ اگر حکومت اور ریاست کا لفظ استعمال کر لیں تو ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی بھائی میری بلڈنگ ہے میں جیسے مرضی بناؤں ریاست کون ہوتی ہے مجھے کہنے والی چار منزلہ بناؤ یا دس منزلہ بناؤ اس نے ایک لمٹ بنائی ہوئی ہے کمرشل ہے نان کمرشل بنائی اس کا ملک ہے کیا مطلب ہے کہ اس کا ملک ہے اس کا اختیار ہے وہ لوگوں کے حقوق کا لحاظ کرتے ہوئے حکم دے دیں بالکل ایسا ہی ہوتا ہے اور ہر آکل بالغ آدمی اس کو ایکسپٹ کرتا ہے کہ ہاں یار یہ بالکل ایک چھوٹا سا علاقہ ہے پانی کی پہلے کمی ہے زمین اس کی بہت زیادہ نرم و نازک ہے یہاں پر پچیس منزلہ بلڈنگ تعمیر کر دی تو بہت سارے مسائل پیدا ہو جائیں گے لہذا وہاں پر لیمٹیشن ہو گئی نہ کس مٹیریل نہ ہو وہ چیک کیا جاتا ہے ساری چیزیں ہو گئی جب گورنمنٹ وہاں پر یہ سارے احکام دے سکتی ہے تو لوگوں کے حقوق کا لحاظ کرتے ہوئے اللہ کا قرآن اللہ کا دین و حکام وہاں پر کیوں نہیں دیتا دیکھا جائے تو یہ دین کا سب کی بات تو کنٹینیو کروں گی جب قانون کو ملکی قانون کو ملک میں رہنے والے لوگوں پر امپلیمنٹ کروانے کے لیے اتورائز پرسن ہوتے ہیں تو اسی طرح اسلام اور دین اور قرآن کو اس کی حکام کو نافذ کرانے اور سمجھانے کے لیے امپلیمنٹ کرانے اور رائس لوگ ہیں یا نہیں ہے بہت خوبصورت انداز میں بات سمجھ آ رہی ہے اور بہت دنیا کی جو مرضی مثال لے لیں آپ کے پاس پیسے ہیں اب چاہے تو دس لاکھ کی گاڑی لے لے اور چاہے تو ایک کروڑ کی لے لے چاہے دس کروڑ کی لے لے لیکن جب آپ نے روڈ پہ چلانا ہے تو اس میں اب آپ کو آپ کی طرف حکومت اور ریاست بھی متوجہ ہوگی اور آپ کی طرف شریعت بھی متوجہ ہوگی آپ کہہ رہے نہیں جناب گاڑی میری ہے لہذا میں تو نہیں کسی سے گاڑی میری سب کچھ میرا ہے ملک میرا زمین اللہ کی صحیح الحرد اللہ لہٰذا میں تو جیسے مرضی گاڑی چلاؤں ٹھیک ہے آپ کو دنیا کا سگنل توڑنے پہ بھی شریعت کا قانون آئے سگنل توڑنے سے اگر آپ کسی کو اڑا دیتے ہیں آپ کسی کی گاڑی اڑا دیتے ہیں کوئی بدا مار دیتے ہیں کوئی بچہ نیچے دے دیتے ہیں کوئی ایکسیڈنٹ کر دیتے ہیں تو بتائیے کہ اب شریعت کا حکم وہاں پر ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے شریعت کا حکم تو ہوگا نا قرآن پاک نے حکم دیا اور یہ ٹریفک کے بھی سارے اصول اسی کے اوپر مبنی ہیں ارشاد فرمایا ولاۃ القوبی کم الکا اپنے ہاتھوں خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو ٹھیک ہے یہ قرآن پاک کی آیت ہے یہ جو سگنل توڑتا ہے کیا یہ اپنے ہاتھوں کی اور دوسروں دوسرے ہلاکت میں نہیں ڈال بالکل بالکل لہذا اب یہاں پر اللہ رسول کا حکم جو ہے وہ یوں کر کے اس کی طرف متوجہ ہوگا تو لہذا اب گاڑی لینے اس کے اندر بیٹھ کے جناب بندہ بلاٹ پاٹ ہو جائے اس کو چھلانگے مارے اندر بیٹھ جو مرضی کرے لیکن جب وہ روڈ پہ آئے گا تو اس کو حکومت بھی کہے گی کہ جناب وہ جتنی چھلانگیں مار لی تھی گاڑی میں وہ گھر پہ ماری ٹھیک ہے اب یہاں انسانوں کی طرح چلاؤ آخر اسپیڈ لمٹ کیوں ہے گاڑی میری ہے پیٹرول میرا ہے مروں مروا میں پورا پورا ملک خالی کر کے, پورا روڑ خالی کر کر کے کے کہا گیا اب گاڑی چلاؤ اب دوسرا نہیں مرے گا اب اگر کچھ بھی ہوگا یہی چلانے والا مرے گا حکومت اس کو اجازت دے گی نہیں خودکشی کی اجازت ہوتی ہے نہیں ہوتی نا جیسے حکومت اس کی اجازت اسی طرح دین بھی اس کی اجازت نہیں دیتا یہ ہے معاملہ کی جس کی وجہ سے ہر معاملے کے اندر دین کے احکام بھی آتے ہیں اور علما وہ احکام پہنچا دیتے ہیں قرآن مجھے واضح طور پر رہنما فرماتا ہے اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اب میں نے جو کام کرنے ہیں وہ اسلام اور دین کے مطابق کرنے عقائد کا تعلق ہے عبادات کا تعلق ہے معاملات کا تعلق ہے اخلاقیات کا تعلق ہے معیشت کا تعلق ہے ریاست کا تعلق ہے جو کوئی بھی تعلق ہے میں نے اپنے آپ کو پورے کے پورے اسلام میں داخل کرنا ہے جو مجھے اسلام کے مطابق ڈھالنا ہے تو پراپر گائڈ لائن دے دے پراپر ڈائریکشن دے دے اور وہ علما ہے آپ کی گفتگو سے یہ لگ رہا ہے کہ مائنڈ سیٹ بنانا ضروری ہے کہ ہم زندگی کے ہر گوشے میں جہاں یہ فیلنگز ہیں کہ اس کا معاملہ شریعت سے ہے حلال و حرام سے ہے وہاں علما سے رجوع کریں گے